یہ دو منٹ میں میں مجے بچا بچا تھا میں الحمد للہ رب العالمين والسلام على محمد آل محمد كما آل مجید اللہ محمد, آل محمد كما آل مجید اللهم الهمني رشدي وأعزني من شر نفسي رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحذل عقدة من لساني يفقف قولي أعوذ بالله السمير عليم من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولا کن کربو فز نہ ہوں بیما اللہ رب العزت کی حمد و سرا کے بعد جو اسی کے لیے لائق ہے کہ وہ بلا شرکت غیر قائم ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ قائم رہے گا ساری کائنات کو وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں اور سبھی کا خالق وہ اکیلا ہے جس کو جس وقت چاہا جہاں چاہا جس حال میں چاہا پیدا فرما دیا اللہ خالق کل شعیم وہ اللہ کلِ شعیم وکیل اللہ ہر شے کا خالق ہے سب اس کی مخلوق ہے اور وہ خالق ایسا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان سے واسل نہیں ہے بلکہ ہر شے پر وہ نگہ باندھ ہے سب اس کے احاطہ میں ہے سب کو دیکھ رہا ہے سب کو سن رہا ہے اور کوئی بھی پر نہیں مار سکتا اس کے حکم کے بغیر ساری کائنات پر اس اکیلے کی بادشاہی ہے ان کے لیے جو عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان جائے اور سب کچھ ہوتا رہے اپنی جگہ وہ اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ ہم بھیجے کس لیے گئے ہیں تو انشاءاللہ کامیاب ہے ہاں موت کسی وقت بھی آ جائے کیونکہ موت کا وقت مقرر ہونے کے باوجود ہمیں تو معلوم نہیں ہے ہمارے لیے تو وہ ناگہانی بھی ہو سکتا ہے اللہ اس سے محفوظ رکھے آمین آدمی کو توبہ کا موقع ملے اور اگر یک دم موت آ بھی جائے تو اس حال میں ہو کہ وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہو آمین جب تک انسان آخرت کے اندر یقین پیدا نہ کرے سوچ سمجھ کر دین پر چل ہی نہیں سکتا کیونکہ دین کے اندر کچھ دینا پڑتا ہے اللہ رب العزت اس کے بغیر راضی نہیں ہوتا جو چیزیں اس کی دی ہوئی ہے وہ واپس مانگتا ہے بلکہ اہل ایمان کی تو صفت یہ ہے کہ ان اللہ ہر طرح من المؤمنین و ام ن لہم الجنہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان اور مال خرید لی ہے جنت کے بدلے تو جو چیز میری نہیں ہے اس میں میرا تصرف جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو بک چکی کس کے بدلے جنت کے بدلے یہ بھائی کتنی کامیاب بئی ہے تو اللہ تعالی پر جس سے یقین ہے اس کی زندگی ٹھنڈی ہے اور اس کی زندگی پرسکون ہے اور اس کی زندگی ہے اللہ کے قرآن کی ایک آیت ہے جو کہ چھوٹے موٹے جس اشتہار کو چھاپا گیا اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے تو بہتر یہی ہے اس آیا مبارکہ کے تحت اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے اسے پہچانے اور اپنے ہدف کو اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے دل کی یاد میں مقرر کرتے ہوئے اپنا رخ درست کر لے زندگی کا اگر آج تک نہیں درست تھا کوئی بات نہیں ربیض الجلال ملک رام گناہ گاروں کو معاف کرنے والا ان یا وہ سرو ضلع اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے کوئی بات نہیں اگر آج تک ہم بھولے رہے اور آج ہم نے کمر کس لی تو ہم کامیاب ہیں پچھلا اللہ تعالیٰ نے کیوں میں بدل دے گا انشاءاللہ شاء تو یہ آیا مبارک ایک خوشخبری دے رہی ہے اور ایمان بالغیب کا تقاضا کرتی ہے عمل کے لیے اگر ایسا ہوتا کہ بستی والے آ ایمان لے آتے وقت اور ایمان لانے کے بعد وہ تقوی کا مظاہرہ کرتے ایمان کے تقاضے پورے کرتے ایمان حقیقی ہوتا ان کا عمل اور ان لوگوں کی زندگی کا رنگ یہ ثابت کر دیتا کہ وہ اللہ کو مانتے اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے ان کا پورا معاشرہ اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہوتا کہ وہ کس پر ایمان لاتے ہیں پہلے ایمان لوگوں کے اندر رہتے ہیں جنگل کے اندر نہیں رہتے ہیں مگر لوگوں کے اندر رہتے ہوئے وہ اللہ کے نور کے اندر چل رہے ہوتے ہیں يم بھی ناس اللہ اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے یم سی بھی ناس لوگوں کے اندر چلتا ہے مگر اس روشنی کے اندر چلتا ہے جبکہ لوگ گھٹا ٹوک اندھیروں کے اندر ہوتے ہیں اس لیے فرمایا الم وہ مؤمن جو کہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے ویس بھی وہ اور ان کی ایزاؤں پر خبر کرتا ہے وہ اس مومن سے بہتر ہے لا خالد اللہ يخالط الناس جو لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا جدا کسی پہاڑی میں کسی وادی میں اکیلا چلا جاتا ہے اور لوگوں کے اضا پر صبر نہیں کرتا تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ایمان بالغیب کو پانی دیں ایمان بالغیب کی آبیاری کریں ایمان بالغیب کی رکھوالی کرے ایمان بالغیب کی پہرے داری کرے ہماری سب سے قیمتی شہ اس دنیا میں ایمان ہے و اگر کاثروں کو ایمان کسی قدر حاصل نہ ہوتا یعنی ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے بلّہ ہی اللہ مشرق ایمان کے ساتھ شرک بھی کرتے مگر جتنا ایمان ہے ان کو اللہ پر اسی کی وجہ سے ان کی زندگی گزر رہی جس کو اللہ پر مکمل طور پر ایمان ختم ہوتا ہے مایوسی ہوتی ہے وہ اپنی پسٹل اٹھاتا ہے جو بہت قیمتی ہے وہ اپنے گھر میں اپنے محل میں اپنے تمام دنیا کے اثاثے موجود ہوتے ہوئے اپنی پسٹل کو کن پٹی پر رکھتا ہے اور اپنی زندگی ختم کرتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ سے مایوس ہو چکا ہے یہ کافر بھی صبح جاتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے اللہ کی رحمت پر کے گھر واپس آئے گا ورنہ کیا لوگوں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے کیا بیماریاں اچھے بلے لوگوں پر حملہ نہیں کرتی یار کل تو مجھے ملے تھے بالکل ہنس رہے تھے بھائی تجھے ملے تھے ان کا وقت آ گیا بس بات ختم ہوئی کل میں لیتے تو, تو کیا ہو گیا کسی وقت ہمارے اندر اللہ نہ کرے کوئی بھی اللہ قبارک و تعالی بیماری پیدا کر سکتا ہے یہ سب کچھ جو چل رہا ہے ہم ہنس کھیل رہے ہیں مزے کی زندگی بسر کر رہے ہیں رب ملک والاکرام کی رحمتیں ہیں بے پایا رحمتیں جو کافروں کو بھی یہاں حاصل ہے وہ کافروں کو بھی سب کچھ دیتا ہے تاکہ وہ اپنی مہلت کو پورا کرے نشانیوں کو دیکھے اور دھیان میں نہ جائیں کیونکہ وہ ارحم اور ہے ورنہ اس دنیا کی قیمت ایک پر کے برابر بھی ہوتی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی تو اللہ صحیح حدیث میں آتا ہے بخاری کی صحیح حدیث ہے اللہ کافر کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا تو یہ آیا مبارک و لو ان کو مدو اگر کہیں ایسا ہوتا کہ بستی والے ایمان لے آتے و اور ایمان کی بنیاد پر اس عمل پر جم جاتے جو اللہ نے حکم دیا ہے اور اس سے منع ہو جاتے جس سے اللہ نے منع کیا ہے یہ تقوی کی مختصر ترین جامع ترین تشریح تو ہم ان پر کھول دیتے براکات من والارض براکات کے دہانے برکتوں کے دروازے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی وہ اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے اور اوپر سے بھی کھاتے بلا وہ انا اگر وہ اقام و تورات, انجیل، تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے کون یہود یہودہ تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی اپنے نیچے سے بھی وہی مفہوم ہے <تصفح> ولاکن قزب لیکن بد نصیبوں نے جٹلا دیا اللہ رب العزت کی بے شمار نشانیاں جو ہر روز عقل ہو انسان میں تو اس کے ساتھ کلام کرتی ہے اسے کہتی ہے کہ ہم تو کروڑوں برسوں سے اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں سر وہ ان نہیں کرتے تم کیلنڈر بنانا چاہو تو پچیس سال کا بنا لو کہ یہ اللہ کا نوکر سورج کس وقت آئے گا اللہ کا عبد یہ اسی وقت تلوک ہوگا مجال ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے سستی کرے اسی طرح سے باقی معاملات ہیں اور کائنات کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق دیکھ لیجئے ایک اس مچھر کو دیکھ لیجئے جو کہ مشکل سے نظر آتا ہے اور ان جراثیموں کو دیکھ لیجئے جو بغیر خوردوین کے نظر نہیں آتے ہر ایک کی زندگی کا ایک اصول ہے ایک ضابطہ ہے ایک طریقہ ہے جس کے مطابق حدود ہیں اور کیون ہیں ان میں رہ کر وہ اپنی زندگی کے ایام پورے کرتا ہے جتنی بھی اللہ نے اس کی لکھ لی حت وہ مخلوقات جو کہ بے جان نظر آتی ہے لوہا ہے لکڑی ہے پانی ہے ہوا ہے ان کے اپنے اصول و ضابطے انہی اصولوں اور ضابطوں کے علم کے حاصل ہونے کے بعد اللہ کے دیے ہوئے علم سے انسان ہوا میں اڑ رہا ہے انسان اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ شکر گزاری کرے وہ اللہ کے دین کو ہرانے پر اپنی کبتیں استعمال کر رہا ہے تو اگر ایمان لے آتے بستی والے مل کر جماعت کی شکل میں تو پھر کیا ہوتا تو پھر آسمان اور زمین کے برکتوں کے دہانے ان پر کھل جاتے ولیکن تز لیکن ان بد نصیبوں نے جھٹلا دیا اللہ کی کوئی فکر نہیں کی آج سب سے بڑھ کر پھیلا ہوا کفر کفر اعراز ہے کفر اعراز کہتے ہیں کہ پہلو تہی بے پرواہی اللہ سے من از لبوں میں من رک گرا میں آیا تی ربھی سن دا انہا نامل مجرمی نمون تقیب اس شدہ ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ پرواہی نہ کرے اوپر سے گزر جائے ساری سنے ہی نہیں سن کر نہ سنے اور دیکھ کر نہ دیکھے اللہ کی نشانیوں کو اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے ان ظالموں سے ہم انقریب انتقام لینے والے ان بھولے اور بھٹکے ہوئے آج سب سے بڑھ کر یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں مگر اس طرح سے کہ گویا انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں روزہ رکھا ہی نہیں نماز پڑھی نہیں کس کی نماز پڑھتے ہیں زندگی کے باقی تمام میدان مسجد سے نکل کر وہ اللہ رب العزت کی ہدایات سے خالی ہوتے ہیں اس میں انہیں اللہ پر یقین اتنا کمزور ہو جاتا ہے ایمان کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ اللہ کی ان خوشخبریوں پر یقین نہیں کرتے ہماری زندگی کی کامیابی کا راز یہ چابی ہے چھٹو ہاتھ کی کہ تم اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاؤ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو ایمان لاتے وہ خوشی کے ساتھ اور جو وہ کہے وہ کرو جس سے روکے کے رک جاؤ بس دیکھو زمین و آسمان تم پر مہربان ہو جائے المستری المستراہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی وہ کیا اللہ کے نبی کون کون ہے جو راحت پاتا ہے اور کون ہے جس سے چیزیں راحت پاتی فرمایا مومن جب مرتا ہے اور جنت کی طرف جاتا ہے تو وہ راحت پاتا ہے اس دنیا سے کیونکہ دنیا اس کی کتنی بھی اچھی تھی یعنی دنیا پر اسلام کا نظام قائم تھا دنیا پر اسلامی فتوحات ہو رہی تھی اللہ نے دنیا میں بھی مسلمانوں کو ہر آسائش اور ہر قوت و قدرت دی ہوئی تھی اس کے باوجود دنیا جنت کے مقابلے میں کچھ نہ تھی وہ جس کا انتظار کر رہا تھا وہ آگے لینے کے لیے اور کچھ خبری مل گئی جنت کے لباس لیے ہوئے اس کی روح کو پیار کر پیار سے لپیٹ کر لے گئے یہ کامیاب ہو گیا اس نے استراحت پائی اس نے چین پایا اس نے نجات پائی اس دنیا سے اور وہ کون ہے المستراہ منہ وہ وہ بدنسیب ہے کہ جب مرا تو اس سے زمین نے راحت پائی شجر و حجر نے راحت پائی اس سے ہر شے نے راحت پائی ہر شے جو ہے اس پر یہ ایک بوجھ تھا یہ گناہ بوجھ ہے اللہ ان کو پہچان دیتا ہے ان چیزوں کو بے جان چیزوں کو بھی اور جس وقت بھی جاتا ہے یہ چیختا ہے اپنی کاٹ پر اور کہتا ہے ائی نقذہ اسے کدھر لیے جاتے ہو میرے بھائیوں غفلت سے اسنے کا وقت ہے ہم کب تک سوئے رہیں گے کیا یہی کہنے کے بعد کہ ولاؤ انقرا آمن و اس کا مطلب یہ کہ سارے بستی والے چونکہ ایمان نہیں لاتے سارے اسلامی یعنی مسلمانوں کے ملک جو ہے وہ اللہ رب العزت کو اپنا حاکم عمل کے ساتھ نہیں مانتے اور اس کے سامنے نہیں جھکتے بلکہ مسلمانوں کے ملکوں میں جا بجا بے شمار وہ عبادت خانے قائم ہے جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے وہ عبادت خانہ عبادت خانے کے نام سے ہو کسی قبر کے نام سے ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو جہاں غیر اللہ کی پوجا کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ ٹی وی کے نام سے ہو جہاں ان تمام لوگوں کو اسلام کے نام پر علماء کا استقبال اور علماء کا احترام دیا جا رہا ہے جو رب ضلجلال والاکرام اکرام کا قرآن کھول کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و صحیح وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو شرک کا حکم دیتے اور اس سے شرک نکالنے کی پلیز جسارت کرتے جہاں انہیں کھلا چھوڑا گیا ہے وہ سب ممالک میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد جو نظام اور قانون اور ضابطہ مقرر کیا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے وہ سارے کا سارا ضابطہ زمین پر بنائے ہوئے ادھیان ہے وہ دین اور وہ راستے ہیں جو زمین پر بنائے گئے وہ حدود اور قیود ہیں جو زمین پر مخلوق نے تیار کیے خالق کے کی بیان کردہ ان طریقوں کو جو اس کے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں انہیں رد کر دیا گیا بس ہم تو فارغ ہو گئے آپ بھی فارغ ہو گئے میں بھی اب حکمران ہی اچھے نہیں ہیں لوگ سیاستدان ہی اچھے نہیں ہیں اور آب, اب اپنا فریضہ نہیں ادا کر رہے تو ہم کیا کریں بس کیا ہر ایک کا فریضہ اپنی جگہ نہیں ہے اس امت میں کیا اس امت کی تمام جو مصیبتیں ہیں اور تمام اس پر جو آفتیں آج آئی ہوئی ہیں جو اس کا گھیراؤ ہو رہا ہے جنگ احساب کی طرف وہ دن یاد آتا ہے کہ لشکر اوپر سے نیچے سے چڑھ آئے وہ بالا گاتل کلو بلحنا کلے کے منہ کو آنے لگ گئے اور آخر پھٹی کی پھٹی رہ گئی آج تو وہ حال ہے ہر طرف سے دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مہم مسئلہ کیا ہے پوری دنیا میں محرمک لوگ کفار اور کفار کے دوست وہ کرما پڑنے والے کیوں نہ ہو سب کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ختم کر دو جو اسلام کا نظام مانگتے ہیں جو اللہ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کے نشانات مٹانا چاہتے ہیں سب سے بڑا مہم مسئلہ ہے زندگی کے ہر میدان میں انہیں اتنا کش کے رکھ دو کہ ان کی زیست بھی ختم ہو جائے یہ دنیا سے مٹ جائے اسلام مٹ جائے مسلمان مٹ جائے نہ تو یہ کبھی مٹے گا یہ خود مٹ جائیں گے یہ پکی بات ہے انشاءاللہ مگر میرا اور آپ کا کیا حصہ ہوگا اس میں کیا امت کے ان مسائل میں جو کہ خارجی بھی ہیں داخلی بھی ہے بلا شبہ دو طرح کے مسائل ایک تو کفار کی یلغار ہے اور ایک داخلی مسائل ہے ایک وہ یلغار ہے جو شیطان کے لشکروں کی ہے ہمارے اوپر ہمارا داخل جو ہے ہمیں دونوں کے لیے کام کرنا اور ہر شخص کو اپنا سا حصہ اس میں ڈالنا ہے یاد رکھیے کہ یہ جو گرگٹ ہے اور چھپلی ہے اس کو مارنے کا اجر ہے نا پہلی دفعہ مار دو تو بہت زیادہ اجر ہے دوسری چوٹ میں مارو تو کم اجر ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام و مدی جسے مارا کرتی تھی <تصفح> یہ کون ہے یہ جانور کون ہے ابراہیم علیہ السلاط وسلام کی آگ کو پھونکے مارتا تھا بھڑکاتا تھا ایک جانور کے بارے میں یہ حکم دے کر شریف نے ہمیں سمجھا لیا کہ جو پھونکوں کا حصہ بھی ڈالے گا کفر میں تو وہ اس کا خمیازہ بھکتے گا جو ایمان کے اندر حصہ تھوڑا سا بھی ڈالے گا اسے اس کا حصہ ملے گا میرا کچھ بھی حصہ ہو ایک آشاریہ صحیح میں امت کا ایک فرد ہوں ماںق مصیبتیں دماغ کا سبق ادیک تمہیں جو بھی مصیبتیں آتی ہے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے غائی امت پر جتنی مصیبتیں ہیں اس میں میرا بھی کوئی حصہ ہے میں وہ حصہ تو درست کروں خود تو مصیبت نہ بنوں امت میں امت میں ایک راحت میں تو بنوں امت کے اندر ایک خیر کا اضافہ میں تو کر دوں پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توفیق دی کہ میں شادی کروں اور میرے بچے ہوں اور میں ایک امت کے اندر یونٹ بن جاؤں ایک خاندان بن جاؤں میں اس خاندان کی تربیت کے لیے بہت کچھ آزاد ہوں تواویت حکومتیں حالات ٹھیک ہے بڑے زبردست تنگی کے ہیں لا رئی بلا شک اہل ایمان کو جگہ جگہ کفر کے بنائے ہوئے طریقوں پر جھکنا پڑتا ہے حتیٰ کہ حج بھی نصیب نہیں ہوتا جب تک اس بینک کی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ و علیہ و صاحب وسلم خدا ابھی و امی جب تک اس کی جڑوں کو پانی نہ دے ہمارا پیسہ ہمیں حج نصیب نہیں ہوتا یہ پیسے کو برتنا اور پیسے کو حرام طریقے سے استعمال کرنا اس کو جانتا نہیں اس میں مہارت رکھتا ہے یہ سود کار ادارے ان کو پیسے سے پیسہ بنانے میں تو ساری مہارت ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں سے پیسہ کھینچتے اور دن بدن اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے دنیا پر اہل ایمان کے دشمنی میں یہ پیسہ استعمال کرتے ہمیں اس کی جڑوں کو پانی دے کر حج نصیب ہوتا ہے یہاں تک تو ہم مجبور ہیں مگر کیا زندگی کے سارے گوشے اسی طرح ہیں؟ کیا ہر جگہ ہمیں کوئی مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے موبائل پر میوزیکل بیل لگائیں اور مسجد کے اندر موسیقی ہماری وجہ سے موجود پائی جائے جبکہ اس سے پہلے کبھی اہل ایمان کے اندر یہ تصور نہ تھا ہندو انگریز یہاں پر آندو جو تھے طاقتور تھے اس کے باوجود کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مسجد کے اندر کبھی موسیقی کی آواز سنی جائے گی پان سگریٹ کی دکان معلوم ہوتی ہے نماز کے اندر ایسی موسیقی یہ ہم خود لائے ہیں ہمارے اپنے مسائل بہت کچھ ہمارے اختیار میں ہم نے بچوں کی تربیت کیا کی ایک شخص کے بچے پڑھ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا روٹی پانی کا سلسلہ مشکل سے پورا ہو رہا ہے جب اس کی تنخواہ کتنی ہے دس ہزار بچوں کی تعلیم کا خرچہ کتنا ساڑھے تین ہزار یہ اس نے پڑھا رہا ہے اوپر سے اوپر جانا چاہتا ہے اور اگر کہیں دین کا مدرسہ قائم کرنے کے لیے مسجد میں کچھ ضرورت ہو اور پچاس روپے دینے پڑے تو وہ بھی اسے چپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں مخیر حضارات انہیں چاہیے کہ فری تعلیم کا انتظام کرے یہ بڑا گندہ ذہن ہے ہمیں آیات پر ضرور ایمان ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ کافر ہیں قطعن یہ حکم لگانا حرام ہے سب مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور شرک اکبر کا ارتکاب نہیں کرتے کفر ان سے ہم کو نظر نہیں آ رہا وہ لوگ مسلمان مگر اسلام وہ نہ ہو کہ حلق کے اوپر رہ جائے یہ کیسا اسلام ہے کہ دنیا کی تعلیم گلی اتنی تک ہو دو بھوکوں مرنے کے لیے تیار ہے بی بی کپڑے سی رہی ہے یہ دوسری ایک نوکری بھی کر رہا ہے بچے بھی اگر کوئی کمائی کا موقع ملے تو گرمیوں کی چھٹیوں میں کر لیتے ہیں اور کس لیے کہ دنیا کی تعلیم کے خرچے پورے ہو جائیں اتنی اہمیت اس تعلیم کی اور قرآن جو اللہ کی آخری کتاب ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت جو اس کی تشریح ہے اس میں کورے کے کورے تو خود ہم نے بربادی کا انتظام کیا اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں بھیج کر اگر مجبوراً چلو بھیجنا بھی ہے فن سکھانے کے لیے فنون سکھانے کے لیے یہ مدرسے ہیں مگر دین کو تو یہ بگاڑتے ہیں کیا خوب کہا بکر ابو زید نے رحمہ اللہ رحمت الواسیہ ایک بہت بڑے عالم سعودی عرب کے وہ گزرے ہیں ماضی قریب میں اللہ کے ساتھ جا ملے انشاءاللہ اللہ ان کی مفرت کرے گا ہم یہی امینا آمین وہ حق کہنے والے تھے اور علماء معتوبین میں سے تھے معطوب کسی کہتے جس پر غزبناک ہو حکومت حکومت ان پر گزبناک تھی ان کے ساتھ زیارت بھی ممنوع تھی حالانکہ وہ لجنا دائمہ جو فتح والی ہے اس کے بھی اس رہ چکے مگر حق گوئی سے کبھی باز نہ رہتے تھے ہو سکتا ہے یہ ساری سختی ان پر ایک خاص کتاب کی وجہ سے ہو جو انہوں نے لکھی تھی وہ کتاب جس کا عنوان ہے البتال باطل ثابت کرنا اور باطل ہونا کس کا البطال کس کا باطل ہونا انہوں نے کہا تقارب ادیان کا جو آج زوروں پر حتیٰ کہ سعودی عرب کا بادشاہ ہی اس کا جھنڈا پکڑے ہوئے اور اس نے واشنگٹن میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے ملکوں کے سربراہوں کو بلایا جس میں سے تیس سربراہ گئے اور باقی جو تھے اسی کل بلائے گئے تھے وہ ان کے فرا اور ان کے تمام نمائن دے گئے اور یہ کیا تھی تکاروں میں ادھیان کی کانفرنس یہاں پر چھپا بھی یہ ہمارے ملک کا سربراہ بھی گیا تھا وہ یہ تھی کہ مسلم یہودی اور عیسائی یہ سارے کے سارے آسمانی دنوں کے ماننے والے بھائی بھائی ہیں یہ بات اللہ کے دین کا الٹ ہے البطال میں بکر ابو زید نے ثابت کیا کہ یہ ایسا کفر ہے کہ جو لوگ ایک جلد میں قرآن تورات اور انجیل چھاپ رہے ہیں نہ اسے چھاپنا جائے نہ بیچنا جائے نہ اس کو پھیلانا جائے گا بلکہ ایسا شخص جو جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں, کافر ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہے یہ منسوخ ہو چکی کتابیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں آج محفوظ و معمون کتاب جو ہمیں زندگی کے ہر مسئلے میں رہنمائی کرتی ہے تفصیلا لکل شئی ہر شئے کا بیان ہر بات کی تفصیل اس میں ہیں میرے ذاتی معاملات میرے اجتماعی زندگی کے معاملات سب اس قرآن میں موجود ہیں وَلَقَدْ سَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَبَا أَكْسَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر ایک معاملے کی مثال بیان کر دی مگر لوگوں نے کفر کے سوا یعنی ناشکری کے سوا اور کوئی راستہ اختیار نہ کیا میرے بھائی یہ قرآن ہمارے پاس ہے یہ اتنی قیمتی کتاب اس کی تعلیم کی بچوں کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہم بچ جائیں گے امت کے ان مسائل میں ہمیں نہیں مجرم ٹھہرایا جائے گا یقینا ہم بھی مجرمین ہیں اگر ایک گرگٹ کو پھوکے مارنے کی وجہ سے آگ تک قتل کرنے کا شریعت میں حکم دے دیا تو وہ ابراہیم کی آگ کو پھوکے مارتا تھا علیہ سلاۃ وسلام خلیل اللہ خلی اللہ کی اس آگ میں کتنی آگ بڑکتی ہوگی اس کی پھونک سے اگر برائی میں حصہ ڈالنے والوں کی یہ سزا ہے تو نیکی میں حصہ ڈالنے والوں کو اللہ کبھی ضائع کرے گا کبھی بھی ضائع گا اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ نیکی کا بدا حل جزا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہے اور جب محسن عظیم احسان کرنے والا ہو پھر نو ظلم بن غفور الرحیم پھر مہمان نوازی کرے گا غفور الرحیم کرے گا مہمان نوازی اے میرے بھائیو یہ کمائی کا وقت ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ بہت سخت پریشانی ہے امت پر جتنی بڑی پریشانی ہمارے ایک عالم دین ایک مفسر قرآن ایک تاریخ کے ماہر عقیدے کے بہت بڑے امام ڈاکٹر سفر حوالی فرماتے ہیں کہ امت کو کبھی راحتوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا امت کو کبھی پریشانیوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا راحتوں نے پہنچایا ہم راحتوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں پریشانی میں تو ہم اللہ یاد آتا ہے جب اللہ یاد آتا ہے تو سب دروازے کھل جاتے ہیں کیونکہ ایک کنجی کی بات ہے یہ بھی آیت اور بہت سی اور آیات وہ تک اللہ جو کوئی اللہ سے ڈر گیا یا جو اللہ مکھ اللہ اس کے مسائب ہو اور کتنے بھی غم ہو وہ مچھلی کے پیٹ میں جس طرح یونس چلے گئے تھے علیہ سلاۃ وسلام اس طرح سے گر چکا ہو ہر طرف سے اندھیرے اسے گھیر رہے ہو مایوسیاں ہر طرف سے چھا رہی ہوں وہی ایک کام کرے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان حالات میں اللہ کا تقوا کیا تقاضا کرتا ہے چھوڑے باقی سب باتوں کو بیمار ہے مکروض ہے دشمن کا بہت بڑا زور ہے ڈرون برس رہے ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں املاک تباہ ہو رہی ہے بچے اپاہج ہو رہے ہیں عورتیں مر رہی ہیں نوجوان جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں سب کچھ ہے بڑی سے بڑی مصیبت ہے اب کرنے کا کیا کام ہے مب یہ تقلر سوچ میں بیٹھ جائے کہ ہم نے اللہ تعالی کے تقوے کے نقطہ نظر سے کیا کثر کی اللہ کا تقوہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے خالصتا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بنیاد پر اکیلا اکیلا بھی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کرے اور جماعت بھی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کرے ہم ایک جماعت ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہم پر جماعت کا حکم ہے ہم مل کر ایک کام کریں گے اگر میں حق کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میری اپنی کوشش یہی ہے اللہ قبول فرمائے آمین اور آپ سنیں اور میں عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں تو ہم ایک جماعت ہیں ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس خوشخبری کو وصول کرنا ہے وہ بھائی ید تو ہماری بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ہم فوراً سوچیں کہ اللہ کے تقوے کے نقطہ نظر سے کیا قسر ہے ہمارے اندر تقوے کی تمام کمزوریوں کو پورا کر دیں یا جو اللہ مخرجا ایک دم مخرج ہوگا اس مصیبت سے نکلنے کا دروازہ کھل جائے گا کیا دروازہ صرف دنیا ہی میں کھلتا ہے ٹھیک ہے دنیا میں بھی ضرور کھلے گا انبیاء نے یہ وعدے دیے ہیں اور اللہ نے بھی یہ وعدے دیے ہیں کہ اوپر سے کھاؤ گے نیچے سے کھاؤ گے ایک دروازے کا کھلنا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا تو یہ بھی ہے کہ مرنے پر آدمی کا اطمینان ہو جائے در خوف سرا جاتا رہے وہ کہیں کہ اگر اس حال میں مرنے کے بعد جنت ملتی ہے تو ساری زندگی کو میں نے کیا کرنا ہے جو باقی ہے بچوں کا وارس اللہ ہے میں ہوں وارس اب میرے بچے جو ہے ان کے دل میں دھڑکا رہا ہوں آپ اپنے بچوں کے دل دھڑکا رہے ہیں آپ اس کی ذمہ داری لیتے کہ آپ کے بچوں میں کوئی بیماری پیدا نہ ہو کسم نہیں دے سکتے آپ کے بچوں کا نصیبہ آپ کے اختیار میں ہے ان کا جینا آپ کے اختیار میں اشارہ تو اللہ کر رہے اللہ پاک کے اختیار میں میرا یہ غلط فہمی کا معاملہ ہے شیطان مجھے اکسا رہا ہے کہ تو چلا گیا تیرے بچے کیا کرے گے اگر واقعہ تب مجھے یہاں جانے سے جنت ملتی ہے اور جانے کا وقت بھی مقرر ہے وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا بھلے یوق خد اللہ تو پھر کیا حرج ہے پھر آدمی دلیر جب ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مرنے سے کفار کے دل دہل جاتے وہ کہتے ہیں موت بھی نہیں ڈراتی تو اب ڈرائے گی کون سی چیز کریں گا کیا آج کفار الحمدللہ اہل ایمان میں اگر اگرچہ داخلی کمزوریاں بہت ہیں ہماری داخلی کمزوریوں کی وجہ سے سلطنت اسلامیہ اور خلافت کا پیام نہیں ہو پا رہا مگر اس کے باوجود الحمدللہ صالحین کی کثرت سے قربانیوں اور ان کی عظیمت میں کفار کو ہرا کے رکھتی ہے آج انہیں پتہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا مہم مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پہلے مٹا دو پھر چین کریں گے شرابیں پھر پیئیں گے اپنی سہیلیوں کے ساتھ رنگ رلیاں پھر منائیں گے چین سے پھر کھائیں گے ایک دفعہ دنیا سے یہ اسلام کے نام لیواؤں کو مٹا دیا جائے یہ مٹنے والے یہ برباد کن انسان اب یہ دل سے جان چکے ہیں کہ ان کو ہرانا ممکن نہیں جس کو موت بھی نہیں ڈراتی اسے کیا چیز ڈرائے گی یہ بہت بڑی فتح جو دنیا پہ اہل ایمان کو مل گئی اور اللہ تعالی کی رٹ اس اعتبار سے فکری دنیا میں قائم ہو گئی ہے فکری دنیا میں اس وقت یورپ اور اسلام کے دشمن تہی دش ہیں ان کے پاس کوئی فکر نہیں ہے ان کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے ان کے پاس لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی طریقہ باقی نہیں رہا لوگ ان کے جھنڈوں کے نیچے سے بھاگ رہے ہیں اور وہ اپنے جھنڈے کو قائم کرنے کی فکر میں ہیں اور اہل ایمان کو مرنے کا شوق جینے سے زیادہ ہے اس سے بڑھ کر ایمان کی کامیابی کیا ہوگی تک جو اللہ سے ڈر گیا يجعل مخرجا اس کے لیے اللہ مخرج بنا دیتا ہے ان مسائل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اس کا دل ایمان پر ایسا اور ایسا یقین لیے ہوئے ہوتا ہے کہ دل میں جھانکتا ہے تو کہتا ہے الحمد للہ لوگوں کو دیکھتا ہے تو لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے نظر آتے اس کو اللہ اتنا بلند کر دیتا ہے ایمان میں وہ کہتے ہیں کہ کتنے احمد ہے جہنم کی طرف سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں میرے اللہ نے مجھے کتنا پیارا یقین دیا ہے موت آتی ہے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے یہ خوش نصیب انسان اور اگر دنیا میں اللہ مخرج بناتا ہے تو دنیا میں تو ہے ہی دنیا ہماری اگر ہم اللہ تبارک و تارہ کے دین کو قائم کر لیں وہ ان تمام غلبہ ہے ہی تمہارا اگر تم ایمان کی شرط پوری کر دو اور اللہ نے یہ لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ میری زمین کے وارث صرف صالحین ہوں گے یہ کدھر جائے گی بچار پہ ہمارے لیے کتنی خوبصورت بات جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا فہو حسب اللہ اس کے لیے کافی اسے کسی اور کی ضرورت نہیں وسائل ٹھیک ہے اختیار کرنے ہیں ہمارے نبی کی سنت ہے علیہ صلاح و بعض حالات میں فرض اہم ہے وسائل کو اختیار کرنا وسائل کی تیاری کرنا دشمن کا مقابلہ ہو وہ خارجی دشمن کا ہو یا داخلی دشمن جس کا نام ہے ابلیس ابلیس ہمارا داخلی دشمن ہے اور یہ ہماراظمی دشمن ہے انہو لکم عدو مبید یہ اپنے لشکر لے کر ہمارے اوپر چڑھتا رہتا ہے اس کا مقابلہ ہو یا ہاردی دشمن کا مقابلہ ہو ومین اللہ, اللہ پر بھروسہ کرے اسباب پر بھروسہ نہ کرے حسب تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے باغ امریک اللہ جو بھی فیصلہ کر لے وہ فیصلہ پورا ہو کر رہتا ہے اللہ کے کام پر اللہ کا کو نافذ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا قدرا اے اہل ایمان گھبرا نہ جانا جلدی نہ مچانا ہر چیز کا قدر و مقدور ہے اندازہ مقرر ہے جیسے اپنے نبی کو بھی کہا سلا و سلام فلاں یا فلا مجھے غلطی ولا تستا جہ ان کے لیے جلدی نہ مچا صبر کر جس طرح العزم رسول صبر کرتے رہے علیہ مسلاط وسلام اور جلدی نہ کر کیونکہ اللہ کے ہاں وقت اور انداز مقرر ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ان سب دشمنوں کو برباد کرتے جو لوگ بھی اسلام کے جھنڈے کو جھکانے کے لیے اٹھے ہیں اللہ ان پر ایسی بیماری بھیجے کہ یہ سب مر جائیں اللہ ان پر وہ ہوائیں بھیجے اٹھا کر انہیں سمندر میں پھینک دے آمین مگر اللہ تو رب العالمین ہے صرف رب المسلمین تو نہیں نہ جانے اتنے کتنے مسلمان ہوں گے ہر روز دھڑا دھڑ عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں یہ ہم جب نمونہ بنیں گے ایمان کا صدر کا استقامت کا اور اللہ کے اندر یقین کا مظاہرہ کریں گے اپنے عمل سے تو ہم اسے اس کا فائدہ صرف ہم تک نہیں اس کا فائدہ دائمی ہے یہ اسوا یہ نمونہ یہ باقی رہے گا اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہے گا انبیاء دیا علیہ مسلاط میں یہی تو سب سے بڑی بات تھی کہ جو وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے وہ من آسن کلن اس سے بہتر بات کس بندے کی بات ہے ممن دایا جس کا بلاوا صرف اللہ کی طرف ہو اس کے بلاوے میں سے تفتیش کر لے چھان پھٹک کر لے غیر اللہ کی طرف کب الگ بلاوا نہیں لیں اپنے پیٹ کی طرف نہ مکان کی طرف نہ روٹی کی طرف نہ سرکے کی طرف نہ تنظیم کی طرف نہ ملک کی طرف نہ خاندان کی طرف اس کا بلاوا نکھرا ہوا صاف ستھرا اللہ کی طرف ہے دشمن بھی آ جائے تو سینے سے لگاتا ہے دوست بھی اس کا انکار کرے تو اسے دشمن جانتا ہے وہ من قولا اس سے اچھی بات کس طرح کی بات ہے نرمن دا اللہ جس کا بلاوا صرف اللہ کی طرف ہو وہ عاملہ صالحہ اور اس جس کی طرف بلاتا ہے اس کا خود عملی نمونہ ہے سب سے پہلے اس بلاوے کا مس اس بلاوے کی تصویر وہ خود ہے صَالحًا وَقَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور یقین کے ان مراحل پر اور یقین کے ان درجات پر یہ فائض ہو چکا کہ اب اسے اس کی پرواہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی چلتا ہے کہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان میں اور اللہ کے خوف میں اور اللہ سے امید میں ایسا ایک مجسمہ ایمان بن چکا ہے کہ یہ ببا گہل کہتا ہے میرا ساتھ دو تو خیر ہے سب جنت میں جاؤ گے کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دیتا تو سن لو کہ میں تو مسلمان ہوں انا اول المسلمین سب سے پہلے فرما بردار یہ ایمان اللہ نصیب کرے اللہ سے مانگیے مجھے اور آپ کو آمیر ایمان سے زیادہ کوئی اہم چیز نہیں ہے اس سانس سے بھی زیادہ اہم ایمان ہے اہل ایمان کو سب سے زیادہ فکر ایمان کے چھن جانے کا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ وہ اگر رویا کرتے ہیں تو ایمان کے بارے میں کسی غلطی پر رویا کرتے عائشہ صدیقہ ام المومنگ رضی اللہ تعالی عنہ جمل کے واقعہ میں آپ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کرنے کے لیے جب لوگوں کے ساتھ ایک قافلے کی شکل میں خروج فرمایا تھا تو بعد میں آپ کو اس کا احساس ہوا اہل ایمان میں توبہ سب سے بڑھ کر جو ہے خوبصورت خصلت ہے ہم کہیں کہ ہم سے کبھی غلطی نہ ہو اچھی بات ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھے مگر ہم بچڑ غلطی ہوتی ہے جس سے غلطی نہیں ہوئی اور اس نے توبہ ابھی نہیں کی تو وہ ایک آزمائش سے ابھی گزرا نہیں وہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے جس سے غلطی اس نے توبہ کی اللہ ممتابا و آمنا و عاملہ فالحت یقون ملن من المفلحین جس نے توبہ کی ایمان لایا اور نیک عمل کیا توبہ پہلے ہے کہ ایمان پہلے ایمان پہلے توبہ کا پہلے ذکر کیوں کیا کہ وہ ایمان ایمان نہیں ہے جس کے ساتھ توبہ نہیں ہے جو آدمی رجوع نہیں کرتا یہ تکبر ہے نہ شعوری ہو یا شعوری ہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب احساس ہوا کہ آپ سے تو غلطی سرزد ہوئی نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہوئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب اس واقعہ کو یاد کرتی تو آپ کا دوبٹہ رو رو کر بھیگ جاتا یہ اہل ایمان ہے یہ ہمیشہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کا رجوع ہمیشہ انہیں بلند کر دیتا ہے اللہ کے نزدیک تو آئیے ہم بھی رجوع کریں آمین کے اللہ ہمارا رجوع قبول کرے بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں میں ایک ہی بات کروں گا میں پھیری والا ہوں ایمان کی بات کرتا ہوں ایمان کی بات سب سے بڑی بات ہے بس اگر ہمارے ایمان درست ہو جائے تو باقی کچھ بھی درست کرنے کی ہمیں ضرورت باقی نہ رہے گی ایمان کے ذریعے سب چیزیں درست ہو جائیں گی وہی چیزیں جو کل کو دکھا رہی تھی وہ دکھانا بند کر دے گی ایک کیسی ہے کہ میں سوچ کی ایک آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے اسے پتا ہے کہ اب مجھے ویزا آ چکا ہے اب میری وہاں پر ملازمت بہترین قائم ہو چکی ہے یا حصہ ہو گیا کاروبار میں اب وہی ٹوٹا پھوٹا مکان وہی نوکری پر اور پہلے وہ جاتا تھا تو بار بار کہتا تھا کیا ہے ہر وقت کی تکلیف ہے مر گئے ہم تو گرس گئے ملتا کیا ہے پیچھے آٹھ ہزار ملتا ہے بچوں کا اتنا دودھ ہو جاتا ہے یہ بجلی کا کرایہ یہ مکان ہے بکو مر رہے ہر وقت شکایتیں کرتا تھا اب جب اس کو پروانہ آ گیا ہے اب ساری چیزیں دکھتی نہیں اب ہنستا ہوا نظر آتا ہے وہ کہتا ہے سائیکل کہتا ہاں یہ آوازیں نکالتی رہتی ہے بھائی خرچہ کیسا ہے اللہ کا شکر ہے کیونکہ اب اسے یقین ہے کہ دروازہ کھل چکا ہے اہل ایمان کو جب یقین حاصل ہوتا ہے یہ مشکلات ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں رہتی وہ کہتے ہیں یہ تو آیا کرتی ہے ولم المین الحزاب جب مومنوں نے لشکر چڑھتے ہوئے مدینہ پر دیکھے کہ سرخ و سیاہ بادلوں کی طرح مدینہ گر چکا ہے ہر طرف سے کفر مارنے کے لیے آ گیا ہے لما را المین الحزاب کالو ہاگا ما بادن اللہ رسول تو وہ پکار اٹھے کہ یہی تو تھا جو اللہ اللہ کے رسول کا وعدہ تھا سادہ اللہ و یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کو سچا کر رہا ہے کہ تم ایک دفعہ توحید کا سچا نام لو اور اس پر قائم ہو جاؤ تو لاکھوں ہاتھ تمہاری طرف دشمنی کرتے ہوئے بڑھیں گے جو کل تمہارے دوست تھے آج یہ سارے اپنے ہمارے گھراؤ کرنے کا باعث بنے یہ تو وہ وعدہ تھا جو اللہ اور اللہ رسول کے رسول نے کہ وسادہ کل و رسول ہوں اللہ ایمان تسلیما ایمان بھی بڑھ گیا اور اللہ کی فرما برداری بھی ان میں بڑھ گئی اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں سے کرے آمیر اور ہمارے سارے مسائب کا حل اللہ ہمیں ایمان میں دکھا دے آمر اور اللہ ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم ایمان خالص میں جس میں کوئی شرک نہ ہو کوئی کفر نہ ہو اس پر قائم ہو جس میں کوئی بلعت نہ ہو اور جس میں سنت کے مطابق اس پر قائم ہو اللہ ہم سے راضی ہو ہم رب ذوال جلال کے الح واحد ہونے پر راضی ہوں محمد کے رسول ہونے پر صلی اللہ علیہ وصب وسلم فلاح وبی و امی اور دین اسلام کے واحد نجات کا راستہ طریقہ راضی ہو اللہ قبول میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے کسی بھائی کا ہو تو ان شاء اللہ حاضر ہوں معلوم ہوا تو بتا دوں گا نہ معلوم ہوا تو علما سے پوچھ کر بتا دیکھ کر